رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو من ڈاٹ والفرقان فمن شايد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أولى صفر فعدة من أيام بخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا لكم تشكروا وارث سال ساری بحدی انی فینی قری قال یمری والیو منو بی اللہم يرشد صدق الله مولانا العظیم تمام قسم کی تعریفات واہ شریک خالق کائنات مال کے و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس حسطی حدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و و و واہ مبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک مظاہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت نے کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر اس کائنات میں جلوگر ہوئے اور آپ نے اس کائنات میں تشریف لا کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر گامزن کیا آپ کے تشریف لانے سے پہلے بری نا انسان مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار تھے اور گم کردر تھے منزل کا انہیں علم نہ تھا امام کائنات اس کائنات میں جلوگر ہوئے اور آپ نے انسانیت کو اس کی اصل منزل کی خبر دی کہ تمہاری اصل منزل تمہارا وہ وطن ہے جہاں سے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو نکالا گیا ہے اور فرمابردار نیک وقت اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والد کے ورثے کو پانے کے لیے جد و کرے محنت کرے اور اس کے رسول کی توجہ میں لگ رہے جب تک وہ اپنے باپ کے ترکیب اور ورثے کو حاصل نہ کر لے تب تلک وہ چین اور آرام سے نہیں بیٹھتے اسی طرح انسان حقیقی طور پر وارث ہے جنت کا کہ پہلے انسان کو پیدا ہوتے ہی رکھا ہی جنت میں گیا تھا پھر بدھ تو طلب وہ اور ان کی بیوی جنت میں رہے آخر شیطان نے انہیں گمراہ کیا ورلایا بہتایا پسلایا اور وہ شیطان کے بھرنے میں آ نتیجل انہیں اپنے اصلی دیش سے نکلنا پڑا اور زمین پہ آنا پڑا اب اصلی دیش جو انسانوں کا ہے وہ جنت ہے اس کے لیے ساری زندگی تباد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنے بابا کا اصلی دیش ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے کہ یہ دیش ہمیں مل جائے یہ ورثہ ہم پالے یہ ترکہ ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے رب کائنات نے چند عبادات کو بندوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو تمہیں وہ وطن مل جائے گا جس وطن سے تمہارے بابا کو نکالا گیا تھا اور وہ وطن جنت ہے اللہ رب العزت میں حضرت محمد الرسول کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے پانچ وقتا نماز کی ادائیگی کی جائے اللہ نے مال دیا ہو اس کا ایک حصہ زکات کے طور پر ادا کیا جائے پیسے حج کے لیے روانہ ہوا جائے اور جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آئے تو پھر اس کے تیس اور انتیس روزے پورے کیے جائیں یہ وہ عبادات ہے جن کو انسان پر فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان ان عبادات کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے خری حاصل کر لے اور اسے وہ جنت نصیب ہو جائے جس جنت سے اس کے ان کے بابا حضرت اعظم علیہ السلام وسلام کو نکالا گیا تھا پھر ممکن ہے کہ انسان اس سے عبادات کی ادائیگی میں کوئی نقص ہو جائے کوئی خلل ہو جائے کچھ کوٹاریاں ہو جائے اور وہ اس طریقے پر عبادات کو ادا نہ کر سکے جس طریقے پر اللہ رب العزت نے عبادات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اب ایک شخص نماز بھی پڑتا ہے روزے بھی رکھتا ہے زکات بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے لیکن اس میں کوچاہیوں کمیا لوں اور بتاؤں کی بنیاد پر اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میری یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوگی اور ان عبادات کے سلے میں رب کائنات مجھے جنت پتا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا وہ چھینا ہوا بدن وہ دیش جس سے کہ نکالا گیا ہے وہ دیش حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا انسان اس وہم میں مبتلا رہتا ہے اور وہم بھی نہیں بات بھی حقیقی ہے اس لیے کہ کون ہے جو عبادات کو اس طریقے پر ادا کر سکتا ہو جس طریقے پر عبادات کی ادائیگی کا رب العالمین نے حکم دیا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کو کر کے دکھلایا اس نقش کو پورا کرنے کے لیے اور اس کوتا کے پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک اور بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وہ یہ مت ہے دعا کہ اے بند خدا تم سے کوتاریاں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں لرزشے ہو جائیں قصور ہو جائے خطائے ہو جائیں عبادات میں خلل آ جائے اس طریقے پر بندگی نہ کی جا سکے جس طریقے پر رب العالمین نے حکم دیا یا رحمت اللہ عالمی نے اشاد کیا ہے تو پھر آؤ اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاؤ اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلاؤ اس سے اپنے نقائش کی معافی مانگو غلطیوں کی محافی کے طلبگار بن جاؤ لفظوں سے اللہ سے پیاح لانو عبادات لے جوتایاں کریاں اور نتائش ہو گئے ہیں ان کے بارے میں رب سے درخواست کرو رب قائم تمہاری ان درخواستوں پر جسوں کو مفت کر دے بندگانے خدا کے دل میں سوال پیدا ہوا کہاں ہم ہے کہاں رب ہے ہماری دعا نہ اس تک پہنچے گی کبھی نہیں وہ سنے گا بھی کہ نہیں قبول کرے گا بھی کہ نہیں تین سوال پیدا ہوتے ہیں اپن یہ کہ ہم کہاں ہے وہ کہاں ہے جانے ہماری پریاس اس تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی پھر کون جانے کہ وہ ہماری پریاس سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا پھر کون سمجھے کہ وہ ہماری التجا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ تین سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں رقبے کائلاس میں رمضان مبارک کے تذکرے میں درمیان کے اندر پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے بہت میں بھی رمضان کا ذکر ہے درمیان میں اللہ رب العزت نے اس اہم ترین سوال کا جو لنگوں کے گہروں میں جانا ہوتا ہے جواب دیا ارشاد کیا مائزہ سال قاعدہ بھی آئی کائرات کے امام جنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو کہہ دیجیے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں رب ہیں کہاں ہم ہیں رب ہماری بات سنے گا بھی کہ نہیں بنا اتنی قریب ڈائلو کے لوگوں کو سنا دو کہ میں تمہاری شارت سے ہی زیادہ قریب ہوں تمہاری زبان سے بات بات نہیں کرتی ہے لوگوں جمبش بعد میں ہوتی ہے حرکت میں باندھے آتے ہیں مجھے اس کا پہلے علم ہو جاتا اور یہاں یہاں تو ہو تو کے جمبس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہلو انگم یسنوں گا سدوں گا ہوں یس مین ہلو ہیرا یس ترم یہاں لو علیم <سدور> بزا تو سو ہو کے حرکت دینے کی ضرورت کیا ہے جب دل کی جمہارے دلوں کے فریاد بن کر نکلتی ہے ابھی تمہارے دل سے اٹھتی ہے لبوں تک نہیں پہنچتی ہے کہ مجھے پہلے ہی اس کا علم ہو جاتا ہے اس لیے یہ <سدور> بات کہ اللہ کو ہماری بات پہنچے بھی نہیں تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیدی بھی ہے انری میں تمہارے امتیاح زیادہ کری دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہستی کوئی د انسان کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ ان کے قریب اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تو قریب ہے لیکن یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ کہ جو بات ہماری زبان سے نکلے تو اس کو سمجھے گا لیکن کوئی ہماری پریاستوں کو بھی کرے گا کہ نہیں تو اتنی بڑی ہستی ہم اتنے معمولی انسان تو تارف ہم مخلوق تو مالک ہم مخلوق مملوک تو آ ہم گلام کہاں ہم ہے کہاں تو ہے تان ہم فکی کام جانے ہماری بیات تقبولیت حاصل کرے گی جی بھی کہ نہیں قرآن رد اپنے بندوں کو کیا نہیں سناتا میرے اضا دام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہیے کہ جو بھی بکار ھائے. میں اس کی پکار پر فوراً لگا کیا تھا اس کو قبول کرتا ہوں اللہ رب العزت اگر اتنی بات کو اعتفاد کر دیتے تو ان کی بہت بڑی نوازش ان کی بہت بڑی مہربانی تھی ان کا بہت بڑا انعام تھا ان کا بہت بڑا اقرام تھا لیکن رب کا بندوں کے ساتھ پیار دیکھو اور اللہ کی اپنی مخلوق میں رحیمی اور کریمی کو دیکھو کہ بات تو یہاں پہ ختم نہیں کیا پوچھا تو یہی تھا کیا ہماری دعا بھی ہوگی جی کہ نہیں ہوگی جی؟ جواب دے دیا کہ قبول ہوگی رب کاغ اگر اتنی بات کہنے تھے تو بہت باقی تھی لیکن اتنی بات کا استفادے کیا استفاد آگے کہا تصولی بند یو ضروری لوگ لہ یا سرولے کلبر پیغمبر کو کہیے کہتے ہو رق قبول کرو یا کہ نہیں ان کو کہو ہاتھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح ابھی تمہارے ہاتھ میل نہیں کریں گے کہ میں پہلے قبول کر دو گا ہی بولی ان کو کہیے ذرا ہاتھ اٹھائے تو صحیح ذرا مجھ سے مان تو صحیح ذرا میری بات کر لے جی کو پھیلائے تو صحیح ذرا مجھ سے کی کے لے تو صحیح ذرا رسموں کا لوگ پیش کرے تو صحیح تبھیلو گی بلو گی لہم لہم یا شروع یہ کائنات کا تنہا ترنگا کہ جو وکیلوں کو خود کہتا ہے کہ آؤ میرے جو آ کے مانگو آزما کے دیکھو خروش کر کے دیکھو چوڑی پھیلا کے دیکھو ہاتھ اٹھا کے دیکھو فل یا کبھی بولی شرط کیا ہے بلو منو بھی لال یا شدو کیا بات کہ لال ہوئے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کا دفاع کوئی دوسرا کا کر سکتا یہ یقین ہونا چاہیے مانتا ہے اور دل میں خیال ہے یہاں سے نہیں ملے گا تو کسی خانسا سے جا کے لے لوں گا یہاں سے ہاتھ سے نہیں ہوگا کسی لداخ سے لے لوں گا یہاں سے نہیں ملے گا کسی تیر سے لے لوں گا فتیل سے لے لوں گا اگر ملا تو بہت کے کسی مندر کی مورتی کے پھول چڑھا کے لے لوں گا یقین بھی? پھر میں یہ تو کہاں سے ملے تیرا دل تو ہے سرماسنا تجھے کیا ملے گا نماز تیرا دل تو ہے سرماسنا تجھے کیا ملے گا گالیباد میں تھی نے اگر اپنے دل کو بتکارا بنا رکھا ہے تو اس دل سے رب کی رحمتوں کا کیسے ہو سکتا پہلے دل کو صاف کرو پہلے کو درست کرو پہلے ایمان صحیح کرو پہلے اپنے اندر ایمان کی یہ تحقیقات پیدا کرو مسترہ زیادہ خلق پانا پہلے یقین پیدا کرو کہ بے قرار کی بے قراری کو رب کے سوا کوئی دور کر سکتا پہلے بھی جی منتر اپنے دل کے اندر پہلے یہ پختہ یقین ہو میری حالات کو رب کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا میری پریاپت رب کے سوا کوئی نہیں سن سکتا میری امیدوں کو اللہ کے سوا کوئی نہ نہیں لا سکتا میرے بیمار کو اس کے سوا کوئی شفا نہیں بن سکتا میرے بے روزگار کو اس کے سوا کوئی روٹی نہیں دے سکتا اور لوگوں تم نے کیا ہے کیا میں اتنا لگ گیا تو دے سکتا ہے کہتے دعا مانگے ہیں کچھ بھی نہیں ملا تم نے مانگا کس سے کب مانگا کس طریقے پر مانگا کس انداز سے مانگ کس کچھ سے مانگا مانگا ہے تمام مانگا ہم مانگتے رہے ہمیں تو کچھ نہیں ملا تجھ کو کیا ملے کہ تو مسجد میں آتا ہے اور اپنے دل میں گھس کے آتا ہے تجھ کو کیا ملے تو کرتا ہے اور چکا بھی ہے نماز کرتے ہوئے پتنگ اگر آئے تو شیخ کا آئے اپنے بیچ کا خود اور کائنات کے امام نے کہا کان اللہ انتہ مطلب فائدہ ہو یا نماز عبادت غیر اللہ کا خیال تو بڑی بات ہے یہ احساس رکھو کہ تم خود رک کو کر اور اگر تم رقتے ہو تو اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دے گا کہتے ہیں تیس کہ کا خیال تک قیمت تمہیں ملے تو کیسے ملے تم نے کیا الگ کروازا ڈھونڈا ہوا کے لیے راہ کروازا ڈھونڈا ہوا کے لیے آسان جڑی ہوئی مشکلات کے نکاح کے لیے آخر, آخر بار جوڑا ہوا تو کو اگر خدا سے ملے گا تو کیا ملے گا پھر کہتا ہے میری تو سنتا ہی نہیں ارنسی والا کہتا ہے اجیب ہوتا ہو سکتا ایسا بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے ابھی الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتے کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہوں کون سچا رب سچا کہ ہم سوچے پھر سب کیوں ہے ہماری بات کیوں نہیں سن جاتی کیا کیوں یہ ہے ہماری فریادیں کون نہیں ہوتی سبق یہ ہے کہ ہم نے دنیا والوں سے اپنا تعلق توڑا ہی نہیں ہم نے رب سے اپنا رشتہ جوڑا ہی نہیں اور ملتا رشتہ ہے جو پوری کائنات سے اپنے تعلقات توڑ کے اکیلے رب سے اپنا رشتہ جوڑ کے آئے پھر اس کو ملتا ہے پھر اس کی بات کبھی وہ نہیں ہو سکتی اور یس قدرت بھولی بھولی تو انہیں سات لگا دیجیے ہر معاملے والے کو نہیں دیتا جیسا اس کو ہوں جو ساری دنیا سے مایوس ہو صرف میری بارگاہ سے امید لگا کے آتا اس کو دیکھا کیسے کیسے میں نے اپنی سب آدم کو دیا تھا جنمت سے نکالا گیا سے والیے زمین بھیج دیا دلی کہیں گئی حالت کہی گیا کن لے ہو گئی اور ایک دن جب ملاپ ہوا مدتوں کے بعد ایک دوسرے کو ملے اپنی حالت میں نظر ڈالی اچھا بے سرواتی بے کسی کسی اب کیا ہوگا کہا اس کے سوا لفش کو کوئی واپس کر سکتا رک بلاؤ اور طریقہ سیکھ لو مانگنے کا طریقہ نہیں بتلا رہا ہے اصل مسئلہ ساری ساری سب طریقہ بتلا تھا سب اس کا کیا تھا بسی کا احترام کیا رقص سارے تک لے کر اظہار کیا اور کیا نہ اللہ ظلم ہم نے کیا گناہ ہم نے کیا خطا ہم سے کر سک سے ہوئی اللہ لیکن مو تیرے سوا کوئی کر سکتا ربنا پکلا وہ علم تک لگا وہ ترنا شریف اللہ اگر تم معافی نہیں دے گا تو دروازہ رکھ لوں گا سے معافی نہیں جائے تیرے سوا دروازہ ہے ہی نہیں جائیں تو کہاں جائے تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں اب تیرا دروازہ چھوڑ کے جانے کی ہمت نہیں تھی ایک ہی دروازہ جس سے ہم لوگ سکتی ہے تیرے دوبارے پہ آ یقین طریقہ اسلوب الداز فریاح التدا خواہش اوته هو ها تاليه الجل تبطه هو آسو ها گرگراته يا عباس یہ سرماية ها دعاك ربنا دلمنا عنفسنا وإن لم تذر لنا وترحمنا لنكون ان من الخاسرين تمارے مون سبابنا قبول نتالے کریں دونوں بی اپنی مل کے پکارک ہے دکھتے ہی اور اس زبان سے بات نہیں کی تھی کہ نے پہلے معاف فرما دیا جاؤ کر زبان سے الفاظ لیتے حد قبول کیا مانگنے کا طریقہ یہ اور اس کے سوا کسی دروازے سے معافی مل سکتی ایک اور ہے دھول ہو گئی غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ایسا سوال کر لیا جو سوال نہ کرنا چاہیے تھا اور نے کہا تھا کہ ملتی ہم انکلو گئیں راہ منفرد علیہ کم مگر لشتی لوگ کے سوا کوئی سوار نہیں ہوگا جو تو ہی کا ہے ہے اور کوئی سوار نہیں ہو سکتا جانوروں کا سوار کرو کچا سوار ہو جائے سوا سوار ہو جائے لیکن منشی کمال نہیں ہو سکتا سب کا کیا سمجھا ہے تم آج میں اگر سوکھتا ساما ہوں تو یہ رونے سیاح خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغا نے مجھے آج اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہمارا گھر یہ بن رہا ہم پر جو مصیبتوں کے پاس چھوٹے پڑ رمضان کے روتے گرمی کی شدت بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے بچے بھی لگ رہے ہیں پورے رہے ہیں چکرال پر بمباری ہو رہی ہے سواب پہ بمباری ہو رہی ہے کامل رو پاکستان کی شمالی سرحدوں پہ دستک دے رہا ہے ہندوستان جنوبی سرحدوں کے دستک دے رہا ہے بجلی بند پانی بند گرائی انتہا کو پہنچی ہوئی امن و صورت حال اب تک لگ الگ تھا حال کیا ہے سڑک کیا ہے سڑک کبھی سوچا ہو ما أصابكم من مصيبت فبنا كسرت ديديكم ويا قورا تسير ما زل اللهم ولكن كانوا من قصهم يدمون وكم علتنا من قرية بطرت ميشتها فتلك مساكلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا جب تباہی اور بربادی کا اختیار کرتی ہے رب کی بات کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے قبول اللہ کے آزاد آتے ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کو خود مسلط کرتے باغ صورت نازر گر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہماری بات کی وجہ سے آتی ہے ظاہر لال لو زمین کے اندر جتنے فسادات تھے تمہاری بداماریوں کے سب ہے لال لہنگیا کی چھوٹے چھوٹے عذاب ہم مسلط کرتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچو اللہ کے خدا کا حوصلہ ہے ہر روز تم اس کی وحدانیت کا مزاق اڑاتے ہو پھر وہ تمہیں روٹی کھانے کو دے رہا اس کے گھروں کو تم نے برباد کر رکھا ہے صرف کے اڈوں کو تم نے آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ خدا کی توہین کیا ہوگی اس سے زیادہ خدا کی جلت میں گستار ہی کیا ہوگی جس نے دیا اس کو چھوڑ رکھا ہے جو کرو بدلنا نہیں تھا ان کو تم نے خدا بنا رکھا یہ اللہ ہے اے کے خدانے جب وہ چرخا ادیباری یہ خدا ہے جس نے ہمارے ان شر کے پاسے بنا کے باوجود ہم پر اپنے قلم کی مدد کی مگر میں ہماری بتا مانی بنی ہوئی خدا اس کو کہتا ہے جلیل امر نبی کو مل کی حامل کلر بٹھاؤ کشتے بٹھاؤ کشتی میں لیکن کوئی مشرق سوار ہو سکتا ہو مشرق اگر زبزیادہ ہے تو بھی سوال نہیں ہو دادہ سوال سید دادو کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ صاف زادہ ہے شرید سید دادا نبی کی اولاد میں سے ہے پتہ نہیں یہ تو ہے کہ نہیں ہے یہ نبی کا بیٹا ہے سوال کرنے کی اجازت لے لو لمبی ہو جائے گی موضوع سے ہٹ جائے گا سا زیادہ اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا اور سید کے نام کو سلامت کرنے والوں یہاں نسل کا سجا بیٹا ہے ہالابی نحمل الموج فکا من المک باپ سے بات کر رہا ہے طوفان کی نو جاتی ہے صاحبزادے کو وہاں کے لے جاتی ہے باپ تھا چوٹ لگی بیٹے کو سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا دیش کیا منہ سے پریات نکلے گی اینت نہیں مل رہا ہے وہی نا انتا ہل کا بھا اللہ تم نے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤ گا اور میرا بیٹا میرے حل میں سے میرے سامنے ڈوب رہا ہے اللہ یو انو ان من لے سمے عمل ان صالح تم نے کیسے کہا کہ یہ تیرے ہل مسے ہیں باقی دار مجھ سے نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ نبی کے آل میں داخل نہ سمے نہ ہوگا مجھ سے کار مومنٹ کا کوئی رشتہ نہیں پھر آسمان سے ڈانٹا گئی یعنی فلاس علم سن کا بھی الکورمین الاہرین ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی ہے ایک مشرک کے لیے کلمہ خیر کہو آسمان سے ڈوٹ آ مشرق کے حق میں بات کہنا نبوت سے کنارا کش ہو جانا ہے کیسے بات کریں اپنی نبوت چھلوانا چاہتے ہو قرآن کے لپاس ان الفاظ امی آئے دکھ انتقل چاہیے آنکھوں میں آسرواد اللہ اتنی سختات اتنی ناراضی اتنا غصہ دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا ہاتھ ہلا لیے رب ہندی اہم سو ڈیکا می تحقیق وہ کرہم نہیں من الخاسرین اے آسمان کے مالک غلطی مجھ سے ہوتی ہے وہ آپ تم کرتا ہے اگر تم آپ نہ کرے گا تو میں کہا جاؤں سر تمقیا آسمان لیا چار وہی بوتا ہوا چکتا ہے سالیہ ت نے مجھ سے مانگا والا کبھی خالی ہاتھ جاؤ میں نے تجھ کو ما کرا ہے یہ بھی لبی ہو کباب اب لمبیا اب روشن اور قرآن تجھ پہ رب کتنا مہربانی اٹھاؤ خواب اور مال جب بھی نبیوں کا تسکرا کیا ایک, ایک نبی کا تسکرا کیا